الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما آمن لموسا إلا ذریت من قومه علا خوف من فرعون ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز سورہ یونس کی ایت نمبر 83 سے کر رہے ہیں گزشتہ درس میں سیدنا موسا علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا اور آج جو آیات ہمارے سامنے ہیں ان آیات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے اللہ موسا اللہ ظبیۃمن قومی ہی موسی علیہ السلام پر ابتدا میں ان کی قوم کے تھوڑے سے لوگ ہی ایمان لائے اللہ خوف اور اپنے سرداروں کے خوف سے این یقینا کہ کہیں وہ ان کو تکلیف نہ پہنچائے حضرت مسا علیہ اسلام نے بنی اسرائیل کو اور کبتیوں کو بھی یعنی فرعون کی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی لیکن چونکہ فرعون بڑا ظالم تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا اپنے آپ کو رب آلہ کہتا تھا اور اپنے حکم کی مخالفت کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں موسی علیہ اسلام پر صرف تھوڑے سے لوگ ایمان لائے کہ کہیں ہمیں فرعون کسی مصیبت میں نہ ڈال دے اور یہ لوگ جو موسا علیہ اسلام پر ایمان لائے کون سے لوگ تھے کن لوگوں کا اس آیت کریما میں ذکر ہے اکثر حضرات کہتے ہیں کہ اس آیت کریما میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ فرعون کی قوم یعنی قبطیوں کا ذکر ہے مصر میں یہ دو قومیں تھیں ایک تو فرعونی تھے اصل قوم ان کی قبطی ہے اقتدار پر وہی تھے اور بڑے وہ ہی تھے اور دوسرے بنی اسرائیل تھے یہ ان کے مقابلے میں کمزور تھے مغلوب تھے تھوڑے تھے اور ظلم و ستم کا شکار تھے ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اور گھٹیا قسم کے کام مشقت والے کام ان سے لیے جاتے تھے گویا ان کی حیثیت غلاموں اور لونڈیوں جیسی تھی اور ہےت مسل اسلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے تو آپ پر ایمان لانے والوں میں کون لوگ تھے زیادہ تر حضرات کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے لیکن بنی اسرائیل میں سے بھی ابتدا میں سب نے ایمان قبول نہیں کیا بلکہ تھوڑے لوگوں نے ڈرتے تھے فرعون کے مظالم سے اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرعون کی قوم کے لوگ ہیں کیونکہ یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے کہ فرعون کی قوم کے بعض افراد کو بھی ایمان قبول کرنے کی توفیق ملی قرآن کریم میں ایک مستقل سورت ہے جس کا نام سورہ مومن ہے اور اس سورہ مومن میں اللہ پاک نے اس مومن شخص کا ذکر کیا ہے جو فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا تھا مگر ایمان قبول کر چکا تھا اور ایمان چھپاتا تھا وَقَالَ رَجُلُمْ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمَانَهُ جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں تو اس نے کہا تھا اس شخص نے کہا تھا جو مومن تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا ارے تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے اور کیا جرم ہے اس شخص کا جس کی وجہ سے تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو تو سورہ مومن کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے فرعون کی قوم میں سے بھی ڈبلی ڈبلی مگر اپنے ایمان کو چھپاتے تھے ڈر سے بار اللہ فرماتے ہیں کہ موسا علیہ اسلام پر ابتدا میں اس کی قوم کے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے فرعون کے ڈر سے اور اپنے سرداروں کے ڈر سے کہیں وہ ان کو تکلیف میں نہ ڈال دیں نہ ان بے شک فرعون ملک میں سرکش بنا ہوا تھا آج کے بادشاہ جو سرکش بن جائیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی مخالفت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور جو کوئی ان کے اقتدار کے لیے خطرہ بنے اسے اور اس کے خاندان کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں گم کر دیتے ہیں ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا کہاں گئے اور اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ تو ایسے ڈکٹیٹر ہوتے تھے کہ جن کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا اور ایک طرف تو وہ با اختیار قسم کے حکمران تھے اور دوسری طرف ان میں سے بعض مذہبی طور پر بھی ان پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے جیسے فرعون کہ یہ کھدائی کا دعوے دار تھا اور اس کے خدائی کے دعوے کا مطلب یہ کہ اصل خدا تو گویا کہ سورج چاند وغیرہ اور یہ بادشاہ کہتے تھے کہ ہم جو اصل خدا ہیں زمین میں ان کے نائب ہیں اور ان کے اختیارات ہم استعمال کرتے ہیں تو سیاسی اعتبار سے بھی یہ گویا کہ بڑے مضبوط لوگ تھے کوئی چیلنج کرنے والا ان کو نہیں تھا اور مذہبی اعتبار سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو ایسا مقدس محترم اور مبارک بنا رکھا تھا کہ کوئی ان کو چیلنج کرنے والا نہیں تھا وہ انض اور بے شک فرعون زمین میں سرکش بنا ہوا تھا وہ انہول المسرفین اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا وقال اموسا اور موسا علیہ اسلام نے کہا اے میری قوم ان کن تم آمن تم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو علیہ ہی تو پھر اللہ پر توکل کرو ان تم مسلمین اگر تم واقعی مسلمان ہو فرمایا کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو اللہ پر توکل کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو تو دیکھیے دو چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر ایمان اور اسلام اگر ایمان لائے ہو اگر مسلمان ہو تو اللہ پر توکل کرو تو سوال یہ ہے کہ کیا ایمان اور اسلام میں کچھ فرق ہے تو ایمان اور اسلام میں فرق حدیث سے ثابت ہے جیسا کہ مشہور حدیث حدیث جبرائیل ہے حدیث جبرائیل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور سے مختلف سوالات کیے تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو حضور نے فرمایا ایمان یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ کتابوں پر ایمان لاؤ رسولوں پر ایمان لاؤ فرشتوں پر ایمان لاؤ تقدیر پر ایمان لاؤ یہ ایمان ہے دوسرا سوال یہ،, یہ کیا کہ اسلام کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ تم پانچ وقت کی نماز پڑھو رمضان کے روزے رکھو بیت اللہ کا حج کرو مال کی زکوۃ دیا کرو یہ اسلام ہے تو گویا کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے امال کے ساتھ ہے یہ دونوں میں فرق ہے ایمان اور اسلام میں لیکن قرآن کریم میں بعض اوقات ایمان اور اسلام دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیا گیا ہے ایمان کو اسلام کی جگہ اسلام کو ایمان کی جگہ یعنی ایسا بھی ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا عام زندگی میں بھی ہم جس کو مومن کہتے ہیں اس کو مسلم بھی کہہ سکتے ہیں جس کو مسلم کہتے ہیں اس کو مومن بھی کہتے ہیں تو دونوں کا عام طور پر ایک ہی معنی سمجھا جاتا ہے حالانکہ دونوں کے معنی کے درمیان فرق بھی کیا گیا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی تو فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تبکل کرو اگر تم مسلمان ہو توکل میں مسلمان ہونے کی شرط ہے اگر تم مسلمان ہو تو اللہ پر توکل کرو یعنی اپنے آپ کو کامل طور پر اللہ کے تابع کر دو اس لیے کہ جب تک کامل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے تابع نہیں کرو گے تو توکل کا اعتبار نہیں ہے توکل یہ ہے کہ اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے جیسا کہ فرمایا وَأُفَبِّدُ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا اور بار بار بات سمجھاتا رہتا ہوں کہ توکل کا مطلب اسباب کا چھوڑنا نہیں ہے توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں تو کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق جائز اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دے اس میں شک نہیں کے بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ پاک اسباب کے بغیر بھی ان کا کام بنا دیتے ہیں یہ ہم سب کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں اگر ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ما فوق الاسباب کسی کا کوئی کام بنا دیتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو دنیا کے بہترین ڈاکٹروں سے قیمتی دوائیاں لیتے ہیں اور ان کو شفا نہیں آتی اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ اللہ پاک ان کو پانی سے شفا عطا فرما دیتے ہیں اللہ پاک ان کو خاک سے شفا عطا فرما دیتے ہیں اللہ پاک ان کو کسی صورت کے پڑھنے سے شفا عطا فرما دیتے ہیں ایسے واقعات بھی سننے اور پڑھنے میں آئے کہ کینسر کا مریض ہے اور ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا سوچا کہ اب تو زندگی کے آخری دن ہے چلو اللہ کا گھر ہی دیکھاؤں اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے گئے زمزم پیا اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہے اور اللہ پاک نے اس کو زمزم زمزم ہی سے شفا عطا فرما دی ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں لیکن توکل کا جو مفہوم ہے اس میں اسباب کا چھوڑنا شامل نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بیوقوف ہم سے کہے کہ توکل کی بڑی باتیں کرتے ہو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو پھر حکیم کے پاس کیوں جاتے ہو پھر محنت کیوں کرتے ہو مزدوری کیوں کرتے ہو کاروبار کیوں کرتے ہو آرام سے بیٹھو جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ مل جائے گا تو بھائی توکل کا مفہوم یہ نہیں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے اپنے طرز عمل سے ہمیں سکھا دیا سمجھا دیا کہ توکل یہ ہے کہ جائز اسباب کو اختیار کرو مگر اسباب کو سب کچھ مت سمجھو پھر اللہ پر توکل کرو کہ اللہ جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا اب اسباب سے نتیجے کو ظاہر کرنا یہ تیرا کام ہے تو نے حکم دیا زمین میں ہل چلاؤ بیج ڈالو پانی لگاؤ میں نے یہ کر دیا اب اگانا نہ اگانا کم اگانا زیادہ اگانا یہ تیرا کام ہے تو جانے اور تیرا کام میں اگا نہیں سکتا اللہ چاہے تو اگا دے اور اللہ چاہے تو اگے ہوئے کو ہی لیستو نابود کر دے یہ بھی ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ملنے کے لیے زیارت کے لیے حاضر ہوئے دور سے آئے تھے سواری پر سوار ہو کر تو حضور نے پوچھا سواری کہاں ہے اونٹ کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو اس نے کہا اللہ کے توکل پر باہر چھوڑ آیا ہوں تو حضور نے فرمایا آ و کل پہلے اس کو باندھو اس کی حفاظت کا معقول انتظام کرو پھر اللہ پر توکل کرو یہ تو نہیں ہے کہ کھلا چھوڑ دیا اور کہا کہ بھائی بس اللہ کو منظور ہوگا تو چور اندہ ہو جائے گا اس کو میری سواری میری گاڑی نظر ہی نہیں آئے گی تو لہٰذا بچ جاؤں گا اور اللہ کو منظور نہیں ہے تو میں تالے بھی لگا لوں تو پھر بھی نہیں بچ سکتی تو ہمیں حدیث کو دیکھنے سنت کو دیکھنا ہے قرآن کو دیکھنا ہے تعلیمات کو دیکھنا ہے کہ اصل ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا توکل کیا چیز ہے تو بھائی اگر تم نے اللہ کے توکل پر گھر کے دروازے کھلے چھوڑ دیے یا سواری کو تالے کے بغیر چھوڑ دیا تو ہمارا چور بھائی بھی تو اللہ کے توکل پر پھر رہا ہے نا کیا اللہ کسی بیوقوف کی عقل پر پتھر ڈال دینا تاکہ وہ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دے اور گاڑی کو ایسی چھوڑ دے اور میرے بچوں کا بھی کچھ آٹا دال ہو جائے وہ بھی توکل پر پھر رہے وہ تو بڑا متوقع ہے کچھ کرتا ہی نہیں ہے نہ مزدوری کرتا ہے نہ ملازمت کرتا ہے نہ دکانداری کرتا ہے بس توکل کرتا ہے کہ کسی بیوقوف پر جو ہے وہ میرا ہاتھ چل جائے تو اسی طرح کا وہ تبکل بیان کرتے ہیں ایک نئے صوفی سوفی بنا ہوگا بعض نئے نئے ہوتے ہیں اور ان کو تقوی کا یا توکل کا حیضہ ہو جاتا ہے تبکل اور تقوی تو اچھی چیز ہے لیکن تقوی اور توکل کا حیضہ کسی کو ہو جائے یہ اچھی چیز نہیں ہے تو دو بھائی تھے باری باری جنگل میں بکریاں چراتے تھے تو ان میں سے ایک گھر میں آیا ہوا تھا دیکھا تو وہ سوفی صاحب بھی آ گئے. اس سے پوچھا ارے بھائی تم بکریاں ایسی چھوڑ کر آ گئے. اس نے کہا میں اللہ کے توکل پر چھوڑ آیا ہوں نیا نیا چلا لگایا ہوگا اس میں ایمان بنا ہوگا اس نے کہا اللہ کے توکل پر چھوڑ آیا ہو تو اس نے کہا کہ اگر تم بکریاں اللہ کے توکل پر چھوڑ آئے ہو تو بھیڑیے بھی تو اللہ کے توکل پر پھر رہے ہیں نا بھیڑیے تو جمع بھی نہیں کرتے ذخیرہ اندوزی بھی نہیں کرتے وہ تو کہتے ہر روز تازہ مال ملے اللہ سے مانتے ہیں تو وہ بھی تو اللہ کے توکل پر جنگل میں پھر رہے ہیں تو بہرحال اردی کر رہا تھا کہ توکل پر بات چلی کہ موسا علیہ اسلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر توقل کرو اگر تم واقعی مسلم ہو جائز اسباب اختیار کرنے کے بعد اب نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دو تو ایمان لانے والوں نے کہا جواب نے فکالو اللہ ہی توکل نہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر توکل کیا اللہ پر توکل کر لیا یاد رکھیے کہ توکل ایمان کی علامات میں سے سب سے بڑی علامت ہے کہ اعتماد اللہ پر ہو دکان پر نہیں اور کاروبار پر نہیں اور روپے پیسے پر نہیں اور دوستیوں پر نہیں اور ڈاکٹروں پر نہیں اعتماد صرف اللہ پر ہو کہ کرنے والا اللہ ہے اسباب میں اثر پیدا کرنے والا اللہ ہے نتیجہ ظاہر کرنے والا اللہ ہے شفا دینے والا اللہ ہے بگڑی کو بنانے والا اللہ ہے یہ دل میں آ جائے جو اللہ چاہے ہوتا ہے جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا نے کہا ہم نے اللہ پر توکل کیا اور کیسا توقل کیا جائز اسباب بھی اختیار کیے اور اللہ کی عبادت اور اطاعت بھی کی اور پھر اللہ سے دعا کرنے لگے رب لا تجعلنا تل للقوم الظالمین اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے اماجگاہ نہ بنا دینا ہمیں ظالموں کا تخت مشق نہ بنا دینا اللہ سے دعا بھی تو بھائی اللہ دعا بھی ان کی قبول کرتا ہے جو اپنی جائز حد تک کوشش بھی کرتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں وند جینا برہمتی کا من کافرین اور اے ہمارے رب محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں کافروں کی قوم سے نجات دے دیں یہ دعا کی آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کو حضرت مسا علیہ اسلام نے منظم کیا اور مسا علیہ اسلام پھر ان کو اپنی قیادت میں لے کر نکلے چلو اور راستے میں دریا پڑا تو اللہ نے اس میں راستے بنا دیے اب بچا کر لے گئے اب یہ انہوں نے کوشش کی جو ان کے بس میں تھا پھر اون کے ظلم سے بچنے کی کوشش کی قربانی دی گھر بار کی قربانی کھیتی باڑی کی قربانی روپے پیسے کی قربانی دی نکلے اللہ کا فضل ہو گیا اب اگر وہیں بیٹھے رہتے مصر میں اور کہتے اے اللہ تو مصریوں کو تباہ کر دے اے اللہ پھر کا ستیہ ناس کر دے ان کے کاروبار میں ان کے غلے میں کیڑے ڈال دے جیسے آج ہم دعائیں کرتے ہیں اے اللہ یہودیوں کو تباہ کر دے اے اللہ عیسائیوں کو تباہ کر دے دعائیں کرتے ہیں کرتے کچھ نہیں بلکہ کرتے اس کے خلاف ہیں یہودی کے ساتھ ہاتھ میں ملاتے ہیں اور کہتا ہے اللہ اس یہودی کو تباہ کر دے اس سے معانکہ بھی کرتے ہیں اس کو اپنی محبت کا یقین بھی دلاتے ہیں اور فتح ہی ناص کر دے اب ایسی دعا کیسے قبول ہوگی دوگلے پن والی دعا تو فرما کے انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ ہمیں نجات دے دے اپنے فضل و کرم سے کافر قوم سے تو اللہ نے نجات دے دی وہ اوحا علاموسا و عقی لیکن فرع... مصر سے نکلنے سے پہلے مصر سے نکلنے سے پہلے جب کہ فرعنیوں کا ظلم و ستم شباب پر تھا اور وہ بنی اسرائیل کو عبادت کی نماز کی اجازت نہیں دیتے تھے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے حکم تھا کہ وہ اپنے سو ماہ میں اپنی عبادت گاہ ہی میں عبادت کر سکتے ہیں کسی دوسری جگہ عبادت نہیں کر سکتے اور اکثر قوموں کے لیے ایسا ہی ہے یہودی اپنے سو مائے میں عبادت کرتے ہیں اور عیسائی اپنے گرجے میں عبادت کرتے ہیں ہندو اپنے مندر میں عبادت کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے ساری زمین کو عبادت گاہ بنا دیا تم جہاں چاہو عبادت کر لو مسجد میں ضروری نہیں ہے فرض نماز یہ مسجد میں ادا کرنا جماعت کے ساتھ یہ سنت معقدہ تو ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد سے باہر عبادت نہیں ہو سکتی ہم سفر میں ہیں تو سفر میں عبادت کر لیں ریل گاڑی میں نماز پڑھ لیں ہوائی جہاز میں نماز پڑھ لیں جنگل میں گئے تو وہاں نماز پڑھ لیں گاؤں میں گئے تو وہاں نماز پڑھ لیں کہیں مسجد کا نام و نشاں نہیں ہے مندر ہے تو مندر میں بھی ہم نماز پڑھ لیں گے تو ہماری نماز ادا ہو جائے گی تو مسلمانوں کے لیے یہ پابندی نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے میری امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے میری امت کے لیے ساری زمین کو عبادت گاہ بنا دیا جہاں چاہو عبادت کر لو لیکن ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اپنی عبادت گاہ میں اپنے سو میں عبادت کرو اب اب اب اگر اپنے سو میں اپنے عبادت خانے میں وہ عبادت کرتے ہیں تو فرعونیوں کی نظر میں آتے ہیں وہ ظلم و ستم کرتے ہیں تو اللہ نے حکم دیا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو اور وہیں پر عبادت کر لیا کرو چنانچہ اس کا یہاں پر ذکر ہے اوہینا الا موسا بخی اور ہم نے موسا اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی ان تب بآما بھی مثر کہ اپنی قوم کے لیے کچھ گھر متعین کر لو ٹھہرا لو بالو بجو اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو وہ عقیم اور نماز قائم کرو بشیر منین اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے تو انہیں یہ اجازت دیجیے کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا کر بجائے عبادت خانے میں جانے کے اپنے گھر ہی میں عبادت کر لو تاکہ فرعون اور اس کے ہماریوں کے ظلم و ستم سے بچ سکو اب سوال ہوا کہ یہ کون سا قبلہ تھا جس کی طرف بنی اسرائیل کو منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رد الما کی روایت یہ ہے ان کی رائے یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس قبلہ سے مراد یہی کعبہ ہے اور اس وقت بنی اسرائیل کا قبلہ یہ کابہ تھا جو مکت المکرمہ میں ہے البتہ جب وہ مصر سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو پھر انہیں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز کا حکم جیسے مسلمانوں کے لیے ہے اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا بلکہ تمام انبیاء کرام علی مسلم کی شریعتوں میں نماز کا حکم تھا لیکن یہ ضروری نہیں کہ نماز اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہو جس طریقے سے مسلمان نماز پڑھتے ہیں طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن عبادت تھی اور شاہ علی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی فرما کہ جتنے بھی ادیان اور جتنے بھی شریعتیں آئی ہیں سب کی تعلیمات کا خلاصہ دو چیزیں تھیں تعظیم الامر اللہ وشفقت اللہ خلق اللہ اللہ کے حکموں کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت یہ ہے سارے دین کا خلاصہ اللہ کے ہر حکم کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت یہ حکم آدم علی السلاسلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شریعت میں تھا ہر مذہب میں تھا اور ہر امت کے لیے تھا اب اللہ کے حکم کی تعظیم اللہ کی عبادت اس کا طریقہ تو مختلف ہو سکتے لیکن نفس عبادت کا حکم سب کے لیے تھا اسی طریقے سے اللہ کی مخلوق پر شفقت اب شفقت کے کئی طریقے زکات صدقات خیرات تعاون وغیرہ جو بھی ہیں یہ نصاب اور طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر حکم ساری شریعتوں کے اندر تھا تو بنی اسرائیل کو بھی حکم تھا کہ تم نماز قائم کیا کرو اور وہ نماز پڑھتے تھے آگے فرمائے کہ وقال اموسا ربنا ان نک آتے اہ زینتم و اموال ان فل حیاتی دنیا مسا السلام نے کہا اے ہمارے رب آپ نے فرعون اور اس کی جماعت کو زینت دی ہے اور اموال دیے ہیں دنیا کی زندگی میں رب نالی دلو ان سبیلک اے میرے رب اے ہمارے رب نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کر دیں اب فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس مال و دولت کے امبار تھے اب قارون بھی تو فرعون ہی کا ایک پرزا تھا اس کا کارندہ تھا اس کا وزیر تھا اور قارون کی دولت کا ذکر جو قرآن کریم میں آتا ہے تو اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی خزانے نہیں خزانوں کی چابیاں تو اس طریقے سے ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی تو موسا علیہ اسلام نے عرض کیا اے میرے رب ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی کو دیکھ کر لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس لیے کہ بے شمار بے وقوف ایسے ہیں جو مال و دولت کی کثرت کو اللہ کے راضی ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں ہمارے ہاں تو ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بڑے بڑے بنگلے اور کوٹیاں بناتے ہیں چاہے رشوت کے مال سے ہو اور حرام مال سے ہو اور پیشانی پر لکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اور لکھ دیتے ہیں, من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے معاذ اللہ رشوت والا بھی لکھ رہا ہے اور ہیروئن بیچنے والا بھی لکھ رہا ہے اور کرپشن والا بھی لکھ رہا ہے اور ڈاکو بھی لکھ رہا ہے بنگلہ بنا کر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جب ان سے بات ہو پیسے کی فراوانی ہو پوچھا جائے کیا حال ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے بڑا کرم ہے اللہ پاک میں بتا نہیں سکتا اللہ کا کرم ہے اور وہ کیا حرام مال کو سمجھتے ہیں اللہ کا کرم ایک صاحب ہمارے جاننے والے ان کا بیٹا پٹواری لگ گیا اور آپ جانتے ہیں دیہاتوں میں جو پٹواری ہوتا ہے کہ زمین کا جو بندوبست کرتا ہے ان پٹواریوں کی پانچوں گھی میں ہوتی ہیں بلکہ سر کڑائی میں ہوتا ہے بہت کماتے ہیں بڑی لوٹ مار کرتے ہیں ظالم تو اس کا بیٹا پٹواری لگ گیا میں نے اس سے پوچھا چاچا کیا حال ہے کہتا اللہ کا بڑا کرم ہے بہت کرم ہے بیٹے کی تنخواہ تو تھوڑی ہے لیکن اللہ کا فضل بڑا ہے تنخواہ تھوڑی ہے لیکن اللہ کا فضل بڑا ہے اللہ نے کرم کر دیا میری بھی سن لی اللہ پاک نے. اب حرام مال کو کہتے ہیں اللہ کا فضل پھر اوپر اللہ کا فضل ہو گیا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے اور غربت کو سمجھتے کہ اللہ ناراض ہو گیا اس لیے ہمیں غریب کر دیا تو بھائی یاد رکھو مال و دولت کی کثرت اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں اور فقر اور غربت اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے اگر ہم اس کو معیار بنائیں اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کا تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ معاذ اللہ پھر اون اور قارون سے اللہ راضی تھا اور مسا اور ہارون السلام سے اللہ ناراض تھا ان کے پاس کچھ نہیں اس کے پاس سب کچھ پھر ابو جہل اور ابو لہب سے اللہ راضی تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے اللہ ناراض تھا نہیں تو کیا علامت ہے اللہ کے غضب کی اللہ کی رضا کی یاد رکھو ایک ہی علامت ہے دنیا میں میں سے تو نتیجہ ظاہر ہوگا آخرت میں نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا کس سے اللہ راضی اور کس سے اللہ ناراض یہ آخرت میں پتا چلے گا لیکن دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ پاک نے ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے اس سے اللہ راضی ہے اور جو اس سے محروم ہے اس سے اللہ ناراض ہے. یہ ہے دنیا کے اعتبار سے ایک معیار ہو کس سے اللہ راضی اور کس سے ناراض تو اس کی زندگی کو دیکھیں اس کے شب و روز کو دیکھیں, اس کے کے کو اور اخلاق کو دیکھیں اگر یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہے کہ اللہ نے اپنے اس بندے کو نیک کاموں میں لگا رکھا ہے اور جو اس سے محروم ہو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے اس لیے اللہ نے اس کو نیک کاموں سے محروم رکھا ہوا ہے تو حسم علی السلام نے فرمایا میرے رب تو نے اتنی دولت دے دی ان کو اتنی شان و شوقت دے دی اقتدار دے دیا ہر ہاں طرح کے وسائل دے دیے نتیجہ کیا نکلے گا یہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کر دیں گے گمراہ کیوں کریں گے ایک تو اس لیے کہ جو ست ہی سوچ رکھنے والے ہیں وہ سمجھیں گے کہ اللہ ان سے راضی ہے اسی لیے تو ان کو اتنا کچھ دیا ہوا اللہ اکبر پھر اسی بات کو دوہرا رہا ہوں میں نے بعض ایسے لوگوں کی تحریریں پڑھی یہ جو ہمارے دانش ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے پاگلوں کو دانشور کہ دیتے ہیں بعض اوقات پاگلوں کو کہہ دیتے دانشور یہ, یہ بعض اوقات دانشور مغرب کی ترقی کا ذکر کرتے ہیں یورپ کی ترقی کا ذکر کرتے ہیں امریکہ فرانس کی برطانیہ کی ترقی کا ذکر کرتے ہیں چون کا ذکر کرتے ہیں ان کی ٹیکنالوجی کی وہ بات کرتے ہیں اور آز اللہ اس کو بتاتے ہیں کہ اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ان سے خوش اور ہم جو پسمند ہیں تو اللہ ان سے ناراض ہے نار اللہ ایک بے وقوف اسی طرح کا دانشور میں نے اس کا کالم پڑھا اس نے کہا کہ اس نے پہلے گنوایا یورپ والوں کے پاس یہ ہے امریکہ کے پاس یہ ہے اتنی ترقی کر گئے چاند تک پہنچ گئے ستاروں تک پہنچ گئے اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا اور آخر میں بدبخت نے لکھا ہمارے پاس کیا ہے سوائے ایمان کے ہمارے پاس کیا ہے سوائے ایمان کے تو ایسی جیسے بے وقوف کہ سب کچھ تو اس مالدار کے پاس ہے گاڑی اس کے پاس کوٹھی اس کے پاس بینک بیلنس اس کے پاس سب کچھ اور میرے پاس کیا ہے سوائے ایمان کے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے سوائے ایمان کے اللہ اکبر یہ ہیں وہ پاگل لوگ جو چھوٹی چیز کو بڑا سمجھتے ہیں اور بڑی چیز کو چھوٹا سمجھتے ہیں ساری دنیا یہ چھوٹی چیز ہے اور ایمان یہ بڑی چیز ہے اور یہ بیوقوف اس چھوٹی چیز کو بڑا سمجھتے ہیں اور بڑی چیز کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو حضرت مس علیہ اسلام نے جو فرمایا کہ اللہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں گے تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ لوگ ان کے مال و دولت کو دیکھ کر گمراہ ہو جائیں گے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مال و دولت کو خرچ کر کے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیں گے ناچی ایسا ہے بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ پیسے کو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں برائی کے ایسے طریقے برائی کے ایسے اڈے وہ کھول دیتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو جائے آج یہ جو میڈیا ہے اس کا انسانوں کو گمراہ کرنے میں سب سے بڑا کردار ہے اور یہ میڈیا کن کے پاس ہے سرمایہ داروں کے پاس اللہ نے ان ظالموں کو دولت دی اور اس دولت کو استعمال کر رہے ہیں کس کے لیے انسانوں کو گمراہ کرنے کے اللہ اکبر مجھے یہ بتایا گیا اور ایسے شخص نے بتایا جو خود پی وی میں ہے پی وی میں بھی بڑے عہدوں عہدے پر نام نہیں لیتا اس کا اس نے بتایا کہ رات سات بجے سے لے کر گیارہ بجے تک جو بڑے چینل ہیں بڑے چینل ان چینلوں پر سات سے لے کر گیارہ بجے تک کسی مذہبی پروگرام کے نشر کرنے کی اجازت نہیں ہے مغربی طاقتوں کی طرف سے پیسہ دیا جاتا ہے ان کو روکنے کے لیے کہ سات سے لے کر گیارہ بجے تک کوئی مذہبی پروگرام تم نشر نہ کرو کہ یہ وقت وہ ہوتا ہے ان اس وقت میں لوگ زیادہ ٹی وی کی طرف رجوع کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو چاہتے اس وقت میں گندگی آئے غلاظت آئے ارانیت آئے فحاشی آئے گانا بجانا آئے لیکن مذہب کی بات نہ آئے صبح صبح جب کہ قوم سو رہی ہوتی ہے اس وقت تلاوتے بھی نشر کرتے ہیں بھی نشر کرتے ہیں اور درسے قرآن بھی نشر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بتاتے دیکھو ہم بھی تو دین کی خدمت کرتے ہیں ہم بھی تو قرآن کی خدمت کرتے ہیں لیکن اس وقت کون سنتا ہے اللہ عیسائیوں کے ریڈیو عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں اور ان کے ٹی وی عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن مسلمان کا ریڈیو اور ٹی وی وہ دین کی تبلیغ نہیں کرتا گندگی کی تبلیغ کرتا ہے کر رہا تھا کہ حتم علیہ السلام فرما رہے اللہ تو نے ان کو مال دیا یہ اس مال کے ذریعے سے تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹا دیں گے اور ہٹا رہے حیث موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب نت مس اللہ امبال بشدد اللہ قلوب اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے فلا تاکہ ایمان نہ لائیں حتی یرب العذاب العلیم یہاں تک کہ درتناک عذاب کو دیکھ لیں لہا کہ بعض روایہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے اموال کو سونے چاندی کو اور موتیوں اور جواہر کو اللہ پاک نے پتھروں میں بدل دیا بلکہ ایسی روایات بھی ہیں کہ ہر چیز پتھروں میں بدل گئے حیث مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسی تھیلیاں دریافت ہوئی مصریوں کی کہ جن میں انڈے اور بادام تک پتھر بنے ہوئے تو اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا تو فرمایا کہ ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے یہاں سوال ہوتا ہے کہ یہ دعا کرنا نبی کی شان سے بعید ہے اس لیے کہ نبی تو دنیا میں اس لیے آتے ہیں تاکہ انسانوں کو ہدایت دیں وہ تو یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کے دل کھول دے اے اللہ ان کے دل نرم کر دے اے اللہ ان کو ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دے اور اللہ کے نبی دعا کر رہا ہے اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ ایمان نہ لائیں تو اللہ کے نبی نے ایسی دعا کیوں کی اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل تو پہلے ہی سخت تھے تو اللہ کے نبی کا ان کے لیے دل کی سختی کی دعا کرنا ایسی ہی ہے جیسے ہم شیطان کے لیے دعا کرتے ہیں شیطان پر لانت ہو اب ایسا نہیں کہ ہمارے دعا کرنے سے اس پر لانت ہو گئی وہ تو پہلی لانتی ہے ہم اپنی بڑاس نکالنے کے لیے اس سے اپنی نفرت کے اظہار کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہ شیطان پر لانت کرے اس نے میری اولاد کو گمراہ کر دیا تو ہماری بد سے شیطان پر لانت نہیں ہوئی وہ تو ازلی ملعون ہے ابدی ملعون ہے ہم نے تو اپنے ایک جذبے کا اظہار کیا قوم فرعون کے دل تو پہلے سخت تھے اللہ کے نبی نے گویا کہ اپنے جذبے کا اظہار کیا اے اللہ میں ان کو دعوت دے دے کر مایوس ہو چکا ہوں اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کے دل کو سخت کر دے اور ان کو عذاب سے دوچار کرتے کر دے چنانچہ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کا یہاں ذکر بھی کیا کال قدی بدما اللہ نے فرمایا موسا اور ہارون تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا تم کی دعا کو قبول کر لیا گیا کہا جاتا ہے دعا کرنے والے تھے حضرت موسا علیہ السلام اور اس پر آمین کہنے والے تھے حضرت ہارون علیہ السلام لیکن اللہ نے دعا کو تو دعا کہا آمین کو بھی دعا کہا تو یہاں سے آمین کا دعا ہونا یہ ثابت ہوتا ہے اور دعا کے لیے حکم یہ ہے کہ آئستہ کی جائے جب آمین دعا ہے تو آمین کو بھی آئستہ کہنا چاہیے کہ دعا کے آداب میں سے آئستہ کہنا ہے کالقد اجی بدا بتما فرما کے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا فسطیما سو ہی کہہ دیا اللہ نے اب دونوں جمے رہو ایسا نہ ہوا تو کر دی اور پھر تم ان کی سفارش کرنے لگو اور تمہارے دل میں ان کے لیے نرمی آ جائے تو اب ان کے بارے میں مجھ سے رحمت کی دعا نہ کرنا مغفرت کی دعا نہ کرنا ایسے ہی جیسے تنو علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا اللہ ان کو آرک کر دے پھر کشتی بنائی تو اللہ نے کہہ دیا تھا کشتی بناو تو ابنی فی ظلمو لیکن اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا ظالموں کے لیے سفارش نہ کرنا ظالموں پر رحم کی مغفرت کی دعا مجھ سے نہ کرنا اسی طریقے سے اللہ نے مسا اور حیث ہارون علیہ السلام سے بھی کہا پستیمہ اب دونوں جمے رہو بلا سبین اور ان لوگوں کے راستے کی اتباع نہ کرو جو جانتے نہیں ہیں ان لوگوں کے راستے کی اتباع نہ کرو جو جانتے نہیں علما نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے مطلب یہ تھا کہ اب جلد بازی نہ کرنا کہ ادھر دو آگی اور ادھر یہ دیکھنے لگو کہ بھئی سلاب آیا یا نہیں آیا یہ غرق ہوئے یا نہیں ہوئے عذاب آیا یا نہیں آیا جلد بازی نہ کرنا بعض تفسیروں میں لکھے امام بغوی رحمت اللہ نے لکھا کہ حضمس علیہ اسلام کی یہ دعا چالیس سال کے بعد قبول ہوئی چالیس سال بعد ان پر اللہ کا عذاب آیا اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم دعا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بس دعا ہوئی اب نتیجہ ظاہر ہو جائے ادھر دعا کیا اللہ مجھے بیٹا دے دے اب بھاگا بھاگا گھر کی طرف جاتا ہے کہ بیٹا آ چکا ہوگا ادھر دعا کی اللہ میری غربت کو خوشحالی میں بدل دے اور وہ تکیہ اٹھا کر دیکھتا ہے کہ کچھ تکیے کے نیچے اللہ نے غیب کے خزانے میں سے رکھا بھی ہے یا نہیں ہے فوراً چاہتا ہے ایسی چٹکی بچاتے ہی میری دعا قبول ہو جائے اس لیے حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ تم جلد بازی نہ کرو عرض کیا گیا یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے فرمایا بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی دعا کی دعا کی قبول نہیں ہوئی تو میں نے دعا مانگنے چھوڑ دیا اللہ اکبر تو بھائی دعا مت چھوڑو مانتے رہا کرو یاد رکھے حدیث میں آیا جسے اللہ پاک نے دعا کی مانگنے کی توفیق دے دی اس کے لیے اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا اللہ اکبر ہائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مجھے ظاہر کہ آپ جانتے ہی نہیں میں تو ایک اجنبی آدمی ہوں پنجاب کے ایک دور دراز گاؤں کا رہنے والا دور دراز گاؤں اب تک جو کچھ ملا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دعاؤں سے ملا ہے یہ حقیقت ہے. میری کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے میرا باپ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے میرا خاندان کوئی بڑا آدمی نہیں ہے پسماندہ سا گاؤں اور خاندان بھی سارا کاشتکار زمیندار لوگ سب زمین پر محنت کرنے والے لوگ اور ان پڑھ لوگ جو بڑے تھے اب تو ماشاء اللہ آگے نئی نسل جو ہے وہ دنیا کی تعلیم تو بڑی حاصل کر لی اگر جو دین سے اب بھی محروم تو الحمدللہ یقین کرو جو کچھ اللہ نے دیا دعا کی برکت سے دیا مانگنے کی برکت سے دیا اور اگر میں یہ کہوں کہ چند ایک دعائیں ایسی ہیں کہ ابھی تک شاید قبول نہیں ہوئی ایک دو ہوں گی ایسی وگرنہ اللہ پاک نے ہر دعا قبول فرما لی تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا تو اس لیے دعا کو حقیر مت سمجھو معمولی مت سمجھو اللہ سے مانگو اور یقین کے ساتھ مانگو یقین کے ساتھ کہ ملے گا تو یہی سے ملے گا لینا ہے تو یہی سے لینا ہے سے نہیں لینا اللہ سے لینا تو جلد بازی نہ ہو اللہ سے مانتا رہے اللہ سے مانتا رہے کبھی نہ کبھی نتیجہ تو ظاہر ہوگا بہت سے واقعات ہیں کہ اللہ نے کتنی دیر سے تو آ قبول کی حیرت زکری علیہ اسلام دیکھیں ایک سو بیس سال کی عمر میں اولاد ہوئی ہم لوگ بیس پچیس سال کی عمر میں شادی کر لیتے ہیں تو کیا اللہ کے نبی نے شادی نہیں کی ہوگی تو پچانوے سال ہو گئے دعا کرتے کرتے کرتے اللہ اولاد دے دے اور پچانوے سال بعد بھی پھر بھی یہی دعا کی اللہ اولاد دے دے ایک سال کے ہو گئے پھر بھی کہہ رہے اللہ دے دے اور اللہ نے دے دی اولاد ہے تو ابراہیم اسلام کو سو سال کی عمر میں بیٹا عطا ہوا اللہ سے مانگتے رہے مانگتے رہے اللہ نے دے دیا تو اللہ سے مانگنا یہ بیکار نہیں ہے اللہ سے یقین کے ساتھ مانگا کرو توازوں کے ساتھ مانگا کرو اور مسلسل مانگا کرو اور رسم ادا نہ کیا کرو رسم آج کل لوگ رسم ادا کرتے ہیں تو کی مانگتے نہیں ہیں ایسی میں ہاتھ اٹھا دیے بہت سے لوگ تو صرف مولوی صاحب کے پیچھے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں بس مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھائے سارے مجمع میں ہاتھ اٹھائے بس مولوی صاحب نے کہا براہمتی گئی یار راج بیچر ہاتھ پھرا گئے ہاں اگر مولو سا سور کے ساتھ آواز کے ساتھ کر رہے ہوں تو اور اس لیے نہیں کہ ان کا اللہ سے کنیکشن جڑ گیا بلکہ اس لیے کہ مولوی صاحب کی آواز بڑی خوبصورت ہے وہ بڑے اچھے اشار پڑھ رہے اللہ اکبر کئی مولوی حضرات پڑھتے رہتے ہیں زلیل ہیں خار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہیں اب طرز لگا کر مولزا پڑھتے ہیں پورا مجموعہ کہتے ہیں آمین کچھ سمجھ میں کہ اس کا مقصد کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ مانگا بھی ہے یا نہیں مانگا یہ نہیں دیکھتے تو بھائی رسم نہ پوری کیا کریں مانگا کریں یقین کے ساتھ اور مسلسل مانگا کرے جلد بازی نہ کیا کریں دعا قبول کر لیما تم دونوں جمے رہو اب جمے رہنا ملا اور ان لوگوں کے راستے کی تباہ نہ کرنا جو جانتے ہی کچھ نہیں وجا بزنا بھی بنی اسرائیل بہت اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے دریا سے پار اتار دیا فتب اہم پھر فرعون اور اس کے لشکر نے تعاقب کیا باغی بد سرکشی اور زیادتی سے اللہ کہتے ہیں اس کا تعاقب کرنا یہ سرکشی کی وجہ سے تھا اور ظلم اور زیادتی کی وجہ سے تھا بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ فرعون نے خود پہلے اجازت دے دی علیہ اسلام کو لے دو چلو ان کو لے دو یہاں سے لے دو میرے ملک کے اندر فتنا فساد نہ کرو ان کو لے دو میں نے چھوڑ دیا اور جب مس علیہ السلام لے کر چلے تو اب تعکو بھی شروع کر دیا تو اجازت بھی دی پھر تعاقب بھی تو اس سے بڑی سرکشی اور اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے اور یہاں قرآن نے مختصر کر دیا اللہ اکبر قرآن بھی عجیب کتاب ہے عجیب کتاب اب پوری تفصیل نے بیان کی کیسے لے کر چلے کیسے تعاقب ہوا کیسے دریا کے کنارے پہنچے اور کیسے وہ داخل ہوئے اور کیسے پھر اور غرق ہوا بلکہ بات کو مختصر کر دیا اس بات کو دوسری جگہ بیان کر دیا یہاں پر میں غرب یہاں تک کہ جب سرعون غرق ہونے لگا کال آ منتو اللہ اکبر فرآن کہتے میں ایمان لے آیا میں ایمان لے آیا انہو لا الہ الا لاوی کہ کوئی معبود نہیں مگر بس وہی معبود ہے اللہ بھی آمرت بھی بنو اسرائیل جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں زیادہ تو جانتا نہیں تھا کہتا بن اسرائیل جس پر ایمان لائے میں بھی اسی خدا پر ایمان لے آیا وہ آنا مین اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اندازہ فراؤن کہہ رہا ہے میں مسلمانوں میں سے ہوں میں نے ایمان قبول کر لیا اللہ فرماتے ہیں آل آن اب ارے اب ایمان قبول کرتے ہو وقد قد اصی تک قبل اس سے پہلے تو تم گناہ کرتے رہے وہ کن تمن اور تم بڑے فسادیوں میں سے تھے اب کہتے ہیں میں ایمان لا یہ غرغرے کی حالت تھی غرغرے کی حالت جس وقت موت سامنے نظر آ جائے اور یاد رکھے کہ غرغرے کی حالت کا نہ ایمان قبول ہے نہ کفر موتبر ایمان تو قبول ہے نہیں کفر بھی موتبر نہیں اگر غرغرے کی حالت میں کسی کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل جائے معذ اللہ تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا یہ نہیں کہیں گے کیا معلوم کہ اس کے کلمے کا کیا مطلب اور کیا مفہوم ہو بلکہ اس کے معاملے کو ہم اللہ پر چھوڑ دیں گے وہی ایمان معتبر جو ہوش و حواس کی حالت میں ہو اور موت کو دیکھنے سے پہلے ہو فلیومنج جی کا بھی بدن ایک آخری ایت آج ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے لتاکون علی من خنف آیا تاکہ تم اپنے پچھلوں کے لیے عبرت اور نصیحت بن جاؤ آج ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے تیرے بدن کو بچا لیں گے اور اس کو محفوظ رکھیں گے تاکہ لوگ تیرے بدن کو دیکھیں تو عبرت حاصل کریں یہاں بڑا ایمانی واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے قرآن کے حقائق کھل رہے ہیں اور مزید کھلیں گے انشاءاللہ جو اللہ جو انسان کا علم ترقی کرے گا تو ایمانی حقائق کھلیں گے قرآن سے یہ ثابت ہوتا تھا اور ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے فرعون کے بدن کو نجات دے دی اس کو محفوظ رکھ لیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں لیکن صورت یہ تھی کہ آج سے سوا سو سال پہلے تک فرعون کا بدن دنیا میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا قرآن کہہ رہا تھا اس کا بدن ہے لیکن بدن کہیں باہر نظر نہیں آ رہا تھا تو بعض مفسرین نے یہ تعویل کی کہ فرعون کے بدن کو اللہ نے کچھ وقت کے لیے محفوظ رکھا تھا لوگوں نے دیکھ لیا عبرت حاصل کر لی پھر اس کا بدن ملی امیٹ ہو گیا بعض حضرات نے کہا کہ بدن سے مراد زیرہ ہے اگرچہ فرعون کا جسم تو کہیں نہیں لیکن فرعون کی زرا مل گئی ہے تو لہذا وہ بھی کافی ہے عبرت اور نصیحت کے لیے لیکن اللہ کی شان آج سے تقریباً سو سال یا سوا سو سال پہلے خود غیر مسلموں نے جب احرام مصر کی تلاشی لی اور اس کے چھپے ہوئے خزانوں کو کھولا تو وہ حیران رہ گئے کہ احراموں کے اندر تو پوری انسانی تاریخ محفوظ ہے اور مختلف لاشیں ان کو ملی احراموں میں سے اور مصریوں کی عادت تھی کہ اپنے وڈیروں کی لاشوں کو خاص طریقے سے محفوظ کر دیتے تھے اور صندوق میں بند کر دیتے اور اس کے ضروری آلات بھی اس کے ساتھ رکھ دیتے اور صندوق کے اوپر اس کے سارے حالات نام نسب وغیرہ بھی لکھ دیتے تو انہی صندوقوں میں سے ایک صندوق ملا جس سے جو لاش ملی اس لاش کے اوپر جو حالات تھے ان سے ثابت ہوا کہ یہ اس فرعون کی لاش ہے جو موس علیہ اسلام کے زمانے میں دریا میں غرق ہوا تھے تو قرآن نے جو حقیقت بیان کی تھی کہ ہم تیرے بدن کو بعد والوں کے لیے بچا لیں گے اور ان کے لیے عبرت بنا دیں گے قرآن کی وہ بیان کردہ حقیقت ثابت ہو کے رہی بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس لاش کے اوپر کچھ نمکیات بھی تھی جو بتا رہی تھی کہ یہ دریا کے نمکین پانی میں خرق ہونے والے کی لاش ہے کہ نمک اندر چلا گیا ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ وہ نمک کچھ باہر بھی آ گیا تو اللہ نے فرمایا کا بھی بدن آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تُو اپنے بات والوں کے لیے نشانی بن جائے ان الناس اور بے شک بہت سے لوگ ان انیات نالغفلون ہماری آیات اور نشانیوں سے غافل ہیں اللہ پاک ہمیں اللہ کی آیات میں تدبر کرنے اور ان سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب الحمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الظهاب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من ربيك محمد صلى الله عليه وسلم منان من کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یار یا یار ہمراہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ کرم فرما اللہ معاب فرما اے اللہ, اے اللہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں مانگنے والا بنا دے اے اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا دے یا اللہ انسانوں کے دروازے کا بھکاری نہ بنانا تو اپنے دروازے کا بھکاری بنا لے اللہ تو اپنے دربار کا بھکاری بنا لے یا اللہ ہمارے دل میں یہ یقین پیدا فرما دے کہ ملے گا تو تجھ سے ملے گا اور تو نہ دینا چاہے تو ہمیں کوئی نہیں دے سکتا اے اللہ ہمارے دل میں یہ یقین پیدا فرما دے ایمان کی حقیقت عطا فرما دے اللہ مانگنے والا بنا دے اے اللہ تجھ سے مانگنے والا ہم کو بھی بنا دے ہماری نسلوں کو بھی بنا دے اے اللہ ہمارے متعلقین کو بھی بنا دے اے اللہ اس مجمع میں جتنے بھی حضرات و خواتین ہیں سب کی نیک تمناؤں اور جائز ضروریات کو پورا فرما دے ربنا آتنا فی دنیا حسنت وفی آخرتی حسنۃ وقنا دا النار ربنا تقبل مندا ان کا سمی الم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 تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان لاہ واش ہم کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ <متصفيق> محمد کا بریبا رہا ہے نسیب رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ رہا ہے ڈاٹ